وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان وقيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقردوا الله قرضا حسنا يباعف لهم ولهم أجر كريم مدرم سامين بضغاندين نوجوان سافير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 نمی رہے تراستان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایو اس افضل سب سے بہترین صدقہ اور خیرات کون ہے تو آپ کے ساتھ میں صدق تم رمضان ماہ رمضان میں صدقہ کرنا سب سے اعلی درجہ رکھتا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق فرمائے قرآن و حدیث میں شریعت کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا اپنی جائیداد یا اپنی پراپرٹی یا اپنی آمدنی کا کچھ حصہ وقف کر دینا کہ اس پہ مسلمان فائدہ اٹھاتے رہیں اس کا بڑا عجر ثواب بیان کیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے جس آیت کو میں نے تیرا وقت کیا اس میں یہی بیان بنوایا ان نلب ستیہ وقت یقیناً سب کا خیرات کرنے والے مرد اور کا خیرات کرنے والی عورتیں جو ہیں اللہ رب العالم شاخ بناتے ہیں وہاں الله الماح کاروگانہ اور جو مسلمان اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ردا اور خوشنوگی کے لیے اپنا حلال مال خرچ کرتے ہیں یوگا اللہ کو بناتے ہیں یوگا انہوں نے جتنا خرچ کیا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے راہ میں دیا ہے اس کا ادر و ثواب انہیں بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر کے دیا جائے گا اس قدر اللہ ربرآمین صدقہ خیرات اور وقف کے ادر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں کہ سننے ترمیم کی روایت نبی عرح نے ساتھ ایک انسان اگر ایک انہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں یہ ہے صدقہ خیرات کا مسان صرف یورپی کما یورپی اہاد اس کے گرہم صدقے کو جس دن سے مسلمان اللہ تعالیٰ کہانی دیا اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے جس طرح سے تنگے سے کوئی انسان اپنے بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے پڑا کرتا ہے اس سے سہنی زیادہ اللہ تعالیٰ اس اومن کے ایک گرہم صدقے کے گرہم کو کر کے بہانا رہتا ہے کدر اس, اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن مرد مومن کے سامنے جب اس کے ایک تنہان کے صدقے کا جگہ سواب پیش کیا جائے گا تو حد پہاڑ سے بھاری ہوگا وہ میرے بھائیو اللہ رب العالمی انتہا خرچ کرنا یدہ آپ ان کے عجر سواب کو پیری انتہا بڑھا دیا جاتا ہے وہ رہ اور اس کے علاوہ بھی ان کے لیے بڑا ہی عزت والا اور بہت ہی زیادہ مقام مرتبے کا دوسرا عجر و بدلہ بھی ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کرنے کے لیے کرنے والوں کے لیے بڑی اہمیت اور فطیلت بیان کرتے فرمایا اے روکو یاد رکھو ادا بات اگر انسان ہو ان کا ہو, ہو جب بھی ایک انسان کو جب بھی کوئی انسان مر جاتا ہے ان کا کام ہو امر ہو, اس کا امر اور اس کی میکیاں روک دی جاتی ہیں آپ نے کتنی نماز زندگی میں پڑھی ہے آپ نے کتنا اجکیا کتنے رمضان کا روزہ رکھا موت کے بعد کچھ نوٹ کر دیا جاتا ہے اب اس میں نہ گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے اب آپ کی نماز رک گئی نماز نماز نہیں پڑھ سکتے آپ کا روزہ رک گیا حج اجمرہ رک گیا اب کوئی نیکی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت دے دیا لیکن آپ کے ساتھ رواتے کا سلا لیکن یہ ایک مرد مومن کے مر جانے کے بعد ہوئی وہ قبر میں چلا بھی جاتا ہے تو تین چیز تین میکیوں کا جو سواب برابر اسے مرنے کے بعد ہی ملتا رہتا ہے وہ تین کیا ہیں نمبر ایک آپ کے ساتھ میں سدا کا راریا ایک سرمان نے اگر کوئی سڑکیں جاریہ کر دیا ہے تو آدمی تو قبر میں چلا جاتا ہے لیکن سڑکیں جاریہ کا جو سواب برابر اس کو ملتا رہتا ہے نمبر دو اور علم آدمی ایسا علم چھوڑ کر کے گیا جس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اس علم سے جب تک لوگ دنیا میں فائدہ اٹھاتے رہیں گے برابر پر مرنے والے کو ہر کے وہ دنیا سے جا چکا ہے اس کے سارے آم آدھ کیے گئے ہیں لیکن علم تھا جس علم سے لوگ جانے کے بعد فائدہ اٹھا رہے ہیں اس, اس کا سواد برابر مرنے والے کو ملتا رہے گا نمبر تیس جو بڑی ہے میں آج کل اچانک مرا اوور یدہ رہ جس کی بہت ہی زیادہ آج کمی ہے اوور یدہ تیسری کی مرنے کے بعد جس کا جو سواد ملتا ہے وہ یہ ہے انسان نے اپنی اولاد صحیح تربیت کیا بیٹے اور بیٹیوں کو صحیح تعلیم دی ان کی اچھی تربیت کیا اب یہ نیک اولاد انسان کی انسان مر بھی جاتا ہے اس کی نیک اولاد اس کے حق میں دعائیں کرتی ہے تو برابر اس کو اچھا سوال ملتا رہتا ہے اسی لیے رحمت اللہ نے اپنی سنن کے نر نکل کرتے ہیں ابو ہر رضی اللہ تعالا سے نبی رابطہ میں ساتھ روایا ایک مرد مو مل کو میرے بھائیوں آپ دنیا کے لیے تو اپنی اولاد کو بہت کچھ تیار کرتے ہیں لیکن ہر آدمی اپنے غریبا میں منہ ڈال کر کے دھیان کر کے دیکھے کہ مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے کام آنے کے لائے ہے یا کی نہیں ہے جو ہفتے میں ایک مرتبہ چھنے کو نماز پڑھنے کے لیے آئے گی ایسی اولاد کو چھوڑ کر کے, کے کیا فائدہ ہوا جو رمضان تال بھر میں صرف ایک مرتبہ مسجد کے قریب اولاد آئے اس اولاد کو چھوڑ کے جانے سے کیا فائدہ ہوا کمال یہ ہے کامیابی یہ جی جی جی جی ہے کہ آپ ایسی اولاد چھوڑ کر کے جائیں کہ آپ کی جنازہ پڑھنے کے کو۔ بچ وقتہ نماز کی پابندی کر رہی ہو اور بچ وقتہ نماز کی پابندی کرے گی اور نماز کی پڑ نماز پڑھے گی اور دعا مانگے گی رب پھر لی ولی بالگیا ولیمو منی نہ یوم یقین اے میری مقفرت کر دے اور میرے ماں باپ کی مقفرت کر دے اللہ تعالیٰ جہنم سے کے قیامت کے دن چہنم سے مجھ کو بچا اور میرے ماں باپ کو بتا یہ اولاد جو برابر نماز کی پابندی کرتی ہے اور جو سچی تربیت کی آپ نے کی ہے آبر سات ہمارا انسان مر بھی جاتا ہے تو میں اولاد جو دعائیں کرتی ہے مرنے کے بعد بھی آدمی کو دعاؤں کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے لیکن ایک انسان ایسی اولاد چھوڑا نہ روزے کی نہ نماز کی ندین کی نہ شریعت کی اچھی تربیت نہیں کیا مر جانے کے بعد ایک متوہ کرا دیا ایک متوہ چالیسواں کرا دیا اور پرشی منا دیا اس سے کوئی عجو سواب مر باپ کو تو نہیں پہنچا ہاں لوگوں کو بریانی اور روٹی بوٹی ضرور مل جایا کرتی ہے میرے تھا یو ساتھ جو یاد رکھو آپ نے ساتھ سمایا اور سارے ضرور رہو تیسری جو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتی ہے oh, وہ اولاد oh, جو, oh, نا oh. نا جو نیت اور گوشال ہو باپ کے مر... ماں باپ کے مر جانے کے بعد مارد... اولاد کی دعاؤں سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے اسی لیے حدیث کو یاد آئی نبی سنردر ہیں کہ آپ اپنے ایک مرد موم ان کو جب کہا جائے گا تم جاؤ اور جنت میں اپنا ٹھکانا لے لو وہ جنت میں جائے گا جب اپنے ساتھ سے وہ سمجھے گا کہ ہماری یہ جنت ہے وہاں ٹہرنے لگے گا تو اللہ تارا فرمائیں گے یہ تمہاری جنت نہیں ہے تمہاری جنت اسے سے زیادہ آلہ درجے کے وہاں جاؤ مرد موہ گیا اور آلہ گرپے کی جنت حاصل کر لی لیکن اپنے امان اپنی نیکیوں کا جانا لیتا ہے اور جنت کے اس آرا گرپے اور مقام کو دیکھتا ہے تو اسے بڑی پریشانی ہوتی ہے ہم نے اتنی نیکیاں نہیں کیا تھا کہ کی مجھے جنت کا یہ آلہ مقام دیا جائے ہماری نیکیاں جو تھی اس حساب میں جہاں میں پہلے رکا ہو رکا ہوا تھا وہی میری جنت ہونی چاہیے لیکن اتنا آدھا مقام اتنا آدھا سرکام اتنی اونچی درجے کی جنت مجھے کس عمل کی بنا پر مل رہی ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بات اثر یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کی بنا پر جنت کا وہی مقام تھا جہاں تہلے ٹھہرا ہوا تھا لیکن اتنا اعلی مقام اور اتنا اونچا درجے اتنے اونچے درجے کی جنت جو تجھے مل رہی ہے یہ تیرے اپنے عمل کے درجے نہیں پار گرچہ تھا زندگی درج اس نے دعائیں کی تھی اس کی دعاؤں کے بر یہ مقام تجھے ہاتھ مل رہا ہے میرے ہر جو اولاد کو صحیح تعلیم و تردیت دو تاکہ مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے اور پائے بہرحال نبی ریسرا صاحب نے ساتھ یہ تین چیزیں جس میں سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائیوں سبا کا تم صدقہ کے کرنا یہ انسان کے مرنے کے بعد ہی برابر اس کو سوا ملتا رہتا ہے اسی لیے اللہ رب العین پر شاپ براتے ہیں اے مسلمانوں ستمستہ شروع سے اللہ تعالیٰ ساتھ رنگاتے ہیں اے مسلمانوں جتنی طاقت تمہارے اندر ہے اپنی افتتاح بر تم اللہ تعالیٰ سے کرتے رہو وسط اللہ اس رسول جو کہتے ہیں اس کو سنا کرو واقعی اللہ کے رسول جو کہتے ہیں اس پر عمل کیا کرو وہ ان سے تم اور جو تمہارے پاس اشتہارات ہے اپنے فائدے کے لیے اس کو خرچ کر لو زندگی میں اگر دنیا میں آپ نے خرچ نہ کیا آپ کا مار وہی ہے جو آپ نے خرچ کیا ہے نبی علیہ سراط اسلام کا نام بحث احمد اللہ عقل کرتے ہیں نبی علیہ سراستان کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی قطری بیمار ہو گئی تھی نبی علیہ سراط عثان کہیں باہر گئے بیمار بکری طبیت زیادہ خراب ہوئی ام مومنی نا رضی اللہ ہو تالانہ نے بکری کو دبا کر دیا جب بکری کو دبا دیا تو سوچا کتنی بڑی بکری ہم کیا کریں گے انہوں نے پودے کا گوشت رکھ لیا تھوڑا سا باقی پوری بکری انہوں نے صدقہ کر دی نبی رہے سر واپس پرت کر پر کے آئے تو آپ نے دیکھا بکری دروازے پر نہیں بنی ہے آپ نے پوچھا عائشہ کیا ہوا بکری کیا ہوا بکری کی طبیعت خراب ہو رہی تھی میں نے سوچا مر جائے گی بےکار میں, میں نے پوری بکری گہروں کو دے دیا ہے. بس یہ بوڑھا جو ہے ہم نے اپنے لیے رکھ دیا. دیا. دیا اور آپ کے لیے رکھ لیا ستھا کلا پوری بکری کو میں نے گہروں کو کھلا دیا اور صدقہ کر دیا یہ موٹھا میں نے اپنے اور آپ کے لیے رکھ لیا ہے آنے پر میں ایسا ایسا نہیں ہے ساری بکری تم نے اپنے لیے رکھ لیا ہے اور موٹھا تمہارا بےکار بنا گیا ہے کہنے کی نہیں, نہیں یہ دیکھے موٹھا رکھا ہوا ہے پوری بکری میں نے پیروں کو دیا ہے یہ موٹھا اپنے فائدے کے لیے رکھا ہے آر فرما نہیں ساری بکری تم نے چھٹکا کر دیا اپنے لیے جمع کر لیا ہے یہ تم نے یہاں کیا ہے یہ سمجھو بےکار یہ موجود ہے ذرا تم بتاؤ جو کچھ تم نے صدقہ کر دیا وہ تم نے اپنے لیے جمع کرایا ہے اور جو تم نے اپنے لیے دنیا میں رکھا ہے اس کو کھائے اور خدا بنا اور چلا گیا اپنے لیے رکھتا ہے یہ تمہیں کون سا کرنے کام آنے والا لکھتا ہے اور سنت اس کی تو ہے کہ تم نے صدقہ کیا اور رب کے ہاتھ نے یہ جمع کرا دیا تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ رشا کرواتے ہیں وہ آج سیکھو خرید اے موبی اپنے مال کو خرچ کرو اپنے فائدے کے لیے کا سہانت سے ہی گلابی کافل اور جس شخص نے اپنے مال کو خرچ کر کے اپنے نفس کو پچیلی سے کنجوسی سے جس شخص نے اپنے نفس کو بتا لیا پار کر لیا انسان جب صدقہ خیرات کرتا ہے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اپنا کچھ مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں وقت کرے گا جب انسان اسی وقت وقت کرے گا جب اپنے نفس کو بخیلی سے پاک کرے کنجوسی سے پاک کرے اسی لیے رب ال نے فرمایا وہ ہماری یو کا سوہانک سے ہی سب کا خیرات کر کے اس شخص نے اپنے نفس کو کنجوسی اور بخیلی سے پاک کر لیا فہورا ایک امول مفل یہی ہے فلاح پانے والے لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فلاح و کامیاب کامیابی حاصل کرنے والدوں میں شامل کرے ابو کو یاد آباد اللہ الحمد للہ وکفا وسلام الباد اما حضرت محرا رضی اللہ تعال ہو سات فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ سراس اسلام نے فرمایا نبی علیہ سراسلام نے بہت ہی زیادہ صدقہ خیرات اللہ تعالی کی راہ میں وقف کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے بہنے کی بڑی رد دلائی ہے آپ نے شاخرایا کل مینا اے لوگوں ہی, ہی، اے لوگو مرد مومن میرے بھائی جو مرنے کے بعد آپ سے پوچھا اللہ سب سے کامیاب انسان کون سے اکثر آپ بتائیے سب سے بڑا عقل مند آدمی کون ہے سب سے بڑا ہوشیار پید و تردار آدمی کون ہے آپ نے ساتھ سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے وہ امرا بادل مئو اور ساری کوشش کرتا ہے ان کاموں کے لیے جو مرنے کے بعد اس سے کام آنے والی ہمارے ہاں سب سے ہوشیار کون ہوگا جو مال بچا بچا کے جمع کر لے اور اس سے ہوشیار ہوگا حکومت کے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے کسی باہر ملک میں جمع کر دے یہ سب سے بڑا عقل مند سمجھا جائے گا اللہ اگر رسول بنا دے کہ آپ بہت محفوظ ہے سب سے بڑا عقل مند جو ہے وہ ابھی نوے ماں برو کہ مرنے کے بعد جو چیز ہے فائدہ پہنچانے والی اس کو وہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے مرنے کے بعد آپ کے کیا کام آئے گی اللہ میں بیوی بچے ہی رہ جائیں گے یہ پراپرٹی آپ کی ہی رہ جائے گی سوائے کسان کا کپڑا کپڑے کے علاوہ کچھ بھی انسان نہیں لے کر کے جاتا ہاں وہاں کیا کام آئے گا آپ کے بیوی بچے یہیں رہ گئے پور سرما بندہ کمرستان پہ وہاں سے واپس آ گئی اس کے علاوہ آپ کو کیا ملا آپ نے زندگی بھر جو کچھ کیا تھا بات کر کے لڑ کر کے بات کر کے تقسیم کر لیا آپ کو کیا ملا آپ فرماتے ہیں ہندا جڑ ہے کل مینا ہند نا جڑ ہے کل مینا نمبا دودھ انسان کے مر جانے کے بعد جو کچھ اس کو برابر اس کا فائدہ اسے ملتا رہتا ہے مر گیا دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا بچے یتیب ہوئے بیوی ہو گئی ساری پراپرٹی وہ محروم ہو گیا لیکن اللہ کے رسول نے ساتھ روایا اب اس سے اگر کوئی چیز کام آتی ہے مرنے کے بعد بھی تو اس کو اچھا ملتا رہتا ہے آپ نے یہ ہیں نمبر ایک آپ نے ساتھ کمایا اللہ وصبر. سب سے پہلے نمبر پر میرے بھائی مرنے کے بعد انسان کو جو کچھ فائدہ ملتا ہے جو کچھ اسے ملتا ہے نمبر ایک آپ نے سنوایا اللہ بہ و نشرہ یہ چیزیں ساتھ ساتیں آپ نے بیان کی جو مرنے کے بعد برابر جن کا جو سوال ملتا ہے نمبر ایک علمن اللہ و نشرہ ایک انسان نے علم سیکھا فہا اور برابر علم کو لوگوں میں پھیلایا ساری زندگی اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا تھا اب وہ چلا بھی جائے گا تو جتنے لوگوں نے اس کے علم سے فائدہ اٹھایا ہے سب عمل کریں گے ان کو بھی سوال ملے گا اور جتنے بتا رہا تھا اور جتنے اپنا علم پھیلایا ہے جس کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے لوگوں کو عمل کے مطابق اس کو بھی اگر سوال ملتا رہے گا نمبر دو ون سار ہنسا نئے انسان گیا ہے نمبر دو اوسپنور پاس خریدا اور کسی غریب ضرورت جو بیچارہ پڑھنے کا شو رکھتا تھا لیکن خرید نہیں سکتا قرآن خقید کر کے آپ نے اس کو بنا دیا وارف بنا دیا نمبر چار او مسجد بنا ہو یا اس نے کوئی مسجد بنائی ہے مسجد بنایا ہے مسجد بنانے والے سرد ہے دنیا سے لیکن مسجد سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے برابر مرنے والے کو سوال نکار دے گا نمبر چار آپ نے ساتھ سنایا ہے کہ مسافر خانہ بنا دیا ہے مسجد بنا کے وقف کر دیا یا مسافر خانہ بنا کے وقف کر دیا تاکہ مسافر لوگ یہاں آ کر کے آواز ہو اسی طرح سے ربیع ریطلاف شاہ شامل ساتھ شامل رماتے ہیں کہ انسان کو جو فائدہ پہنچتا ہے اور سادا کا تن اور سادا کا تن یا صدقہ خیرات جو انسان نے اپنی زندگی میں خرچ کیا ہو تو میرے بھائی ہو میرے اولاد ہو آپ نے مسجد بنایا مدرسہ بنایا اس میں سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو آپ نے تعلیم دی یا اسی طرح سے آپ نے سب خیرات کر دیا نمبر سات اور چڑھا ہو کہیں پانی کہ انت نہیں تھا لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی تو اس موقع پر وہاں مہربانی کر دیا یا کنواں کھلا دیا یا پائپ لگوا دیا تاکہ لوگوں کو پانی ملتا رہے آج ہمیں یہ چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کا خیر میں حصہ بتانے کی توفیق فرمائے نبی رہے سراس نام کے متعلق آتا ہے نبی رہے سراط کا ایک کمانا وہ ہے کہ مارے دھوپ سے پر پتھر مدہ رہتے تھے حضرت آئے رضی اللہ نہ ہو تارا نہ زندگی میں جب بھی روٹی پکاتی تھی آنکھوں میں آنکھوں میں آسو رونے لگتی تھی شاگردوں نے پوچھا کہ امبین آپ کو کیوں رونا آ جاتا ہے روٹی آنے کے بعد سامنے کہنے لگی نبی رہے سرآم کا آج آتا ہے اللہ کی کا میں نبی علیہ سر آسان کے ساتھ اتنے سال زندگی گزاری لیکن گریو غربت کا یہ آنند تھا کہ تین وقت کی روٹی چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی پکا کر کے جا رسول کو پلانے کا موقع ہمیں نہیں مل سکتا یہ دی تھی لیکن اس کے باوجود نبی وسلم کے بارے میں آتا ہے تقریباً سات باغات حضور کے نبی رہسرآم نے وقت دیا تھا نبی رہسرآم نے اعلان کیا اے لوگوں یہ سنا جگہ ایک کنواں ہے یہودی اس کا مالک ہے پانی پینے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور مرد کو بھی ایسا ہے جو اس کنویں کو خریدے اور لوگوں کے لیے کر دے اسمانبی اللہ نو کھڑے ہو گئے حضرت ربی اللہ تاران ہو پیسے ہوئے ہیں جب قرآن پاک کی رائت نادل ہوئی لندو اے لوگ جنت نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین تھی کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں فردنا کر دو حضرت ابو طرح رضی اللہ تعالیٰ دوڑ میں آئے کہنے کہ یا رسول اللہ صاحب کا اموار ہمارے پاس بہت سارا مار ہے لیکن تمام اموار میں تمام ماروں میں سب سے زیادہ محبوب مار ہمارے ندی یہ پاگ بہروا ہے اور ابھی ابھی میں نے سنا ہے اللہ رپور آدمی آیت نا کی ہے کہ جنت نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز کو آپ اللہ کے راستے میں نہ دے دے اے اللہ کے رسول آپ سوار ہیں ہم نے اپنے مانوں میں سب سے محبوب ہمارا یہ پاگ بہرواز ہے اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کا کر دیا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمت کے دن ہمارے لیے اس کا بڑا سے بڑا اچھو سواد تیار رکھے یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھ دیا اللہ کسی طرح محبوب آپ کو سکتا کر دیا اب آپ کیسے چاہیں آپ اس کو لوگوں میں تقسیم کریں میرے بھائیوں ہمارے افلاس میں بڑے بڑے سرکار بڑے بڑے شہر اور بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی اپنے رضا اپنی خوشنوبی کے لیے اب تو ثواب کی نیت سے حالات مال کو خرچ کرنے غریبوں کو دینے اور ان کی مدد کرنے کی تو فکر سی فرمائے ہم نے جو پریشان ہار ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مفروط اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شپا کلّی ہٹا کرنا اللہ رب ہم سارے مسلمان بھائی دعا کرتے ہیں ہمارے ملکوں میں جو سیراب سے تباہی بربادی ہوئی ہے جو طرح طرح سے لوگ مصیبتوں میں گر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کر دے ان کی پریشانیاں ختم کر دے اور اللہ رب العالمین ان کی کہوا الحال میر ہمیں شخر و شرک سے رکھا ہمیں صحت و سلامتی سے رکھے اللہ ہم نے جو کسی بھی ہاتھ سے دنیا میں کہیں بھی ہمارا کوئی مسلمان بھائی مصیبت میں ہے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دے اسے رہا تو فرما اللہ رحم قم اللہ ود ود او راہ اکبر مواج مطلب محاور